وَجهَدوا بِأَموالِهِم وَأَنفُسِهمْ فِي سَبِييلِ لللهِ وََالَّذينَ آبَغَّنَ صرُوا أُلائِكَ بَعْضُهُمْ قَوْلهاءُ بَض ضَلَّذينَ آمَنوا وَلَم يُهادِروا مَا لَكُمْ مِم وَلَا يَتِهِم مِن, من شَيْكٍ حتىََّ يهاجروا میںد اللہ یہ سورت الانفال کی آیت نمبر بہتر ہے جس سے ہم آج کے درخت کا آغاز کر رہے ہیں اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج سورہ انفال ختم ہو جائے گی اور آئندہ ہفتے ہم سورہ توبہ یا سورہ برا اس کا انشاءاللہ اللہ آغاز کریں گے یہ جو آیات ہیں جن کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے ان آیات میں اللہ نے ہجرت کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے پرانے کریم کے مطالعے سے ہمیں ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہم کچھ وقت کے لیے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں چلے جاتے ہیں اور آپ کے زمانے کا نقشہ آپ کے زمانے کی مشکلات آپ کے زمانے کے مجاہدات اور صحابہ کی قربانیاں اور ان کا کردار وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور یہ نقشہ اور ان کی قربانیوں کا خاکہ یہ ہمارے دل میں جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اے چودہویں پندرہویں سولہویں صدی کے مسلمانوں تم بھی ان جیسے بننے کی کوشش کرو جنہوں نے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو مسلمان تھے ہم تجزیہ کرتے ہیں تو وہ چار قسم کے تھے پہلی قسم کے مسلمان وہ ہیں جن کو الاولون ال جاتا ہے اولین مہاجر یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا جبکہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا اور حضور کا ساتھ دینا گویا کے سارے سرداروں سارے وڈیروں اور سارے سرمایہ داروں کی دشمنی کو دعوت دینا تھا مختلف صحابہ تھے ان لوگوں میں سیدنا ابو بکر تھے سیدنا عمر تھے سیدنا عثمان تھے سیدنا علی تھے سیدنا عبدالرحمان بن عوف تھے رضی اللہ عنہم بہت سارے صحابہ اکرام تو سب سے پہلے ایمان بھی قبول کیا ظلم و ستم بھی سہتے رہے تیرہ سال تک اور جب ہجرت کی اجازت مل گئی تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنا وطن بھی چھوڑا اپنے بسے بسائے گھر بھی چھوڑے کاروبار بھی چھوڑا اپنی زمینیں اور جائیدادیں بھی چھوڑی اور ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے والدین کو چھوڑا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اور محض ایمان بچانے کے لیے اور نئی اسلامی مملکت کی بنیاد رکھنے کے لیے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے یہ پہلی قسم ہے دوسری قسم مسلمانوں کی اللہ اکبر وہ انصار ہے انصار مدینہ جنہوں نے مہاجرین کی نصرت کی تھے تو وہ اہل یسرب ان کا نام تو تھا اہل یسرب یسربی اور اوس کے لوگ اور خزرج کے لوگ مختلف قبیلوں کے لوگ لیکن انہوں نے مکہ سے آنے والوں کی نصرت اور مدد کی تو قیامت تک کے لیے ان کا نام پڑ گیا انصار مدد کرنے والے اللہ انصار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں آخری ایام میں فرمایا تھا جب کچھ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ یار رسول اللہ انصار آپ کی صحبتوں اور آپ کی مجلسوں اور آپ کی گفتگو کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ آپ گھر سے باہر نہیں آ سکتے تو وہ روتے ہیں یاد کر کے تو حضور نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس میں فرمایا لوگوں میں نے سب کے حقوق ادا کر دیے اور انصار کے ذمے جو ذمہ داریاں تھیں وہ انہوں نے ساری کی ساری ادا کر دی لیکن انسار کے جو حقوق تھے وہ ہم ادا نہیں کر سکے تم انسار کا خیال کرنا دوسرے لوگ دوسرے مسلمان بڑھتے چلے جائیں گے انصار گھٹتے چلے جائیں گے تم انسار کے حقوق کا خیال کرنا یہ دوسری قسم کے مسلمان تھے تیسری قسم کے مسلمان وہ تھے جنہوں نے مکہ میں ایمان تو قبول کر لیا لیکن مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہ کر سکے مختلف اسباب کی بنا پر کسی کے ساتھ عوارث تھے ازر تھے کسی کو خاندان والوں نے مغلوب کر لیا کسی بیوی کو شوہر نے مغلوب کر لیا کسی شوہر کو بیوی نے مغلوب کر لیا مختلف عوارث کی بنا پر وہ ہجرت نہ کر سکے یہ تیسری قسم کے لوگ تھے اور چوتھی قسم کے مسلمان وہ تھے جو بدر کے بعد یا دوسرے قول کے مطابق فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے یہ چار قسم کے مسلمان تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس آیت کریمہ میں پہلے دو قسم کے مسلمانوں کا ذکر ہے پہلی دو قسم کے مسلمان کون ہیں ایک تو مہاجرون اولون سب سے پہلے ایمان لانے والے سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور دوسری قسم کے مسلمان انصار مدینہ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی اللہ نے فرمایا کہ ان البین آمنو وہ حاجر جاہدوں یہ اموالی ان اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں کیا مطلب اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کی اعانت کے لیے اللہ کے گھر بسانے کے لیے اللہ کے کلام کو عام کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں دین کی دعوت کے لیے یہ سب فی سبیل اللہ جہاد کیا اللہ کی رام ہے یہ بات آپ نوٹ فرما لیں قرآن کریم میں اکثر جہاں جہاد کا ذکر ہے اللہ نے جہاد بل کا ذکر پہلے کیا ہے جہاد بن نفس کا ذکر بعد میں کیا ہے وہ جہاد کرتے اپنے مال کے ساتھ اور جہاد کرتے اپنی جان کے ساتھ جان کے ساتھ جہاد کا موقع کبھی کبھی ہاتھ آتا ہے مال کے ساتھ جہاد کا موقع ہر وقت ہے ہر وقت جان لیجئے میرے بھائیوں جہاد ہے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اور کفر و شرک کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا یہ جہاد ہے علم کے ساتھ قلم کے ساتھ زبان کے ساتھ مال کے ساتھ تلوار کے ساتھ جان کے ساتھ یہ ساری صورتیں تو جہاد بالمال کا ذکر اکثر پہلے کیا ہے جہاد بالنفس نفس کا ذکر بعد میں کیا ہے ایک وجہ تو یہ کہ یہ موقع ہر وقت ہے ہر وقت اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال لگاؤ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق لگائے ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق لگائے ہزار والا اپنی طاقت کے مطابق, والا طاقت کے مطابق لاکھ والا اپنی طاقت کے مطابق کروڑ والا اپنی طاقت کے مطابق اور میں صاف کہتا ہوں بڑا بد نصیب ہے وہ پیسے والا جس کا پیسہ ہر جگہ لگتا ہے لیکن اللہ کے دین پر نہیں لگتا بڑا بد ہے بڑا بد نسیم سب سے بڑا کنجوس ہے بخیل ہے رسم و رواج پر خرچ کرتا ہے دکھاوے پر خرچ کرتا ہے ناک رکھنے کے لیے خرچ کرتا ہے رنڈیوں کنجریوں پر خرچ کرتا ہے کلبوں پر خرچ کرتا ہے مغربی دنیا کے سیر سپاٹوں پر خرچ کرتا ہے لیکن اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرتا ہے دل چھوٹا ہو جاتا ہے تنگ ہو جاتا ہے غریب ہو جاؤں گا مر جاؤں گا اگر اللہ کے دین پر کچھ لگا دیا تھا تو جہاد بالمال مال کا موقع ہر وقت اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاد بالنفس جو ہے اس کی ابتدا بھی تو جہاد بالمال سے ہوگی بھائی تلوار سے جہاد اسلحے سے جہاد میدان جنگ میں جہاد ٹینک توپ اور جہاز سے جہاد اس کے لیے پہلے مال تو خرچ ہوگا تب تو یہ چیزیں آئیں گی اس لیے اللہ پاک نے جہاد بالمال کا ذکر پہلے کیا اور جہاد بالنفس کا ذکر بعد میں کیا ہے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے وطن اپنے گھر اپنے کاروبار چھوڑ دیے ہجرت کی ایک ایک لفظ پر دل چاہتا ہے رک رک کر آپ کو بتاؤں قرآن کیا کہہ رہا ہے ہجرت کا ذکر آیا ہجرت ہجرت کا منع ہوتا ہے چھوڑنا تو ہجرت تو یہ جیسے مکہ سے مدینہ ہجرت کی مکہ کو چھوڑ دیا بتن تھا چھوڑ دیا اللہ کے لیے چھوڑ دیا یہ ہجرت ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر منہاجر حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا وطن تو لوگ چھوڑ دیتے بہت سے لوگ ہیں وطن چھوڑ دیتے پیسے کے لیے تو چھوڑنا بڑا ہی آسان ہے بڑا ہی آسان ہمارے لوگ وطن چھوڑتے ہیں پیسے کے لیے بحری جہازوں میں چھپ چھپ کر جاتے ہیں بسوں کے ذریعے سے چھپ چھپ کر جاتے ہیں صحراؤں سے جاتے ہیں سو جاتے ہیں اسی ہلاک ہو جاتے ہیں بیس پہنچ جاتے ہیں مغربی ملکوں میں ڈالر کمانے کے لیے سارے وطن چھوڑے مائیں بھی خوش ہوتی ہیں میں ایسے جانتا ہوں دس دس سال ہو گئے بچے کو باہر بیٹھے آ نہیں سکتا اس لیے کہ غیر قانونی طور پر گیا وطن تو چھوڑا ہے اس نے ہجرت تو کی ہے لیکن پیسے کے لیے دس سال ہو گئے ماں باپ نے شکل نہیں دیکھی لیکن خوش ہیں اس لیے کہ ڈالر آ رہے ہیں خوش ہیں ڈالر آ رہے ہیں پیسہ آ رہا ہے دین کے لیے کوئی تین دن کے لیے بھی دس دن کے لیے بھی جانے کے لیے اجازت نہیں دیتا حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے اور حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اپنے نفس سے سب سے بڑا دشمن یہ ہے اپنا نفس اپنا دل اپنا باطن اپنی خواہشیں اپنی چاہتے برائیوں کے منصوبے یہ ہے یہ سب سے بڑا دشمن اس کے ساتھ یہ کریں تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں میں ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے ونصروا اور وہ لوگ جن مہاجروں کو رہنے کی جگہ بھی دی اور مدد بھی کی اللہ اکبر عجیب اللہ باق نے مدینے والوں کے دل کشادہ کر دیے جب آئے مکہ کے مہاجر انہوں نے جگہ بھی دی اور ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا ہر طرح ان کی مدد بھی کی تو سمے کہ یہ جو دو قسم کے مسلمان ہیں مہاجر اور انصار ادا اولیاء بعض یہ ایک دوسرے کے وارث ہیں یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں ایک دوسرے کے وارث چنانچہ ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ اگر مہاجر اور انصار جن کو اللہ کے نبی نے بھائی بھائی بنایا تھا اگر ان میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا اس کا وارث بنتا تھا نہ تو غیر مسلم کو وراثت میں حصہ ملتا اور نہ ہی ہجرت نہ کرنے والے کو وراثت میں حصہ ملتا بلکہ وارث ہوتے تھے مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے اگر ایک کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا اس کا بارش بنتا یہ حکم فتح مکہ تک باقی رہا فتح مکہ کے بعد حکم بدل گیا بعض حضرات تو کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے بدل گیا بعض حضرات کہتے ہیں عارضی طور پر بدلا اللہ نہ کرے اب بھی اگر دنیا میں کہیں وہی حالات پیدا ہو جائیں جو مکہ اور مدینہ میں تھے اور مسلمان ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کریں اور وہ مہاجر اور انصار بنیں تو پھر وہ حکم آ جائے گا کہ مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے وارث ہوں گے یہ باز نے کہا بازنے کا بلبین آ منو ملم یو ہاجرو مال کم ولاجرو اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن ہجرت نہ کی ان کا وراثت سے تمہاری وراثت سے کوئی تعلق نہیں جب تک کہ ہجرت نہ کرے اللہ اکبر اس وقت شرط تھی ایمان قبول کرنے کی کہ ہجرت کرو جو طاقت کے باوجود مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کرتا تھا اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا تھا اس کا کلمہ پڑھنا قبول نہیں ہوتا اللہ اکبر ایک بوڑھے صحابی کے بارے میں تو آتا ہے اور نے جب ہجرت کی سخت تاکیب سنی تو اپنے بیٹوں کو کہا میں اگرچہ چل پھر نہیں سکتا لیکن اللہ اور اس کا رسول کہتے ہیں تمہارے ایمان کا اعتبار نہیں جب تک ہجرت نہیں کرو گے مجھے لے چلو کسی طریقے سے لے چلو چناچ کے چار پائی پر ڈال کر مکہ سے مدینہ لے چلے آپ جانتے ہیں کتنا لمبا سفر کتنا مشکل سفر بیٹے بھی سعادت مند تھے جب دیکھا کہ ابا راضی نہیں ہے کسی قیمت پر اور فکر لگی ہوئی ہے کہ میرا تو ایمان ہی موتبر نہیں ہے جب تک کہ میں ہجرت نہ کروں کہاں مجھے لے چلو اگر کے راستے میں انتقال ہو جائے مگر اب میں مکہ میں نہیں رہ سکتا اس لیے کہ اللہ کے نزدیک میرے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے جب تک کہ میں ہجرت نہ کروں تو یہ دیکھیں اس ایت میں تین قسم کے مسلمانوں کا ذکر ہو گیا سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ہجرت کرنے والے دوسرے نمبر پر نصرت کرنے والے مدینہ کے انصار اور تیسرے نمبر پر وہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ایمان قبول کیا تھا مگر ہجرت نہیں کی مکہ میں رہے اور مکہ اس وقت دارالکفر تھا دارالحرب دارالحرب دار جنگ کی جگہ دارالکفر دارالحرب اب سنیے ذرا اللہ فرمائے میں انس تن فروقم شین ف علیق اگر یہ لوگ جنہوں نے دارالحرب سے دارالکفر سے مکہ سے ہجرت نہیں کی اگر یہ دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں اللہ فرمانے اے مدینہ ہجرت کرنے والوں اور مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے والوں اگر وہ لوگ جو مکہ میں رہ گئے دارالکفر میں رہ گئے وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں مثال کے طور پر ان پر ظلم ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں ہماری مدد کرو یا انہیں مذہب تبدیل کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرو یا وہاں پر اسلامی شاعر کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرو تو کیا حکم ہے اور دیکھیے یہ حکم صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا یہ آج کے لیے بھی ہے ہم بظاہر پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کو ہم کہتے ہیں دارالاسلام یہ دارالاسلام ہے ہم سے زیادہ یا ہمارے برابر مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں ہم ہندوستان کو کہتے ہیں دار الکفر. وہ دارالقفر ہے یہ دارالاسلام ہے اللہ اکبر اگرچہ لفظ لفظ رہ گئے لفظ لفظ رہ گئے حقیقت کچھ نہیں ورنہ مسجدیں وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں مدرسے وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں تبلیغی جماعت کا کام وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے خان کا وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں جو کچھ جہاں ہے وہاں بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ معاف فرمائے شراب خانے یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں رقص کا یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں دین کی بے حرمتی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پامالی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے بلکہ عبرت کی بات ہے گزشتہ دنوں بھی میں نے عرض کی تھی جب علماء کی شہادت کا واقعہ پیش آیا عبرت کی بات ہے ابھی تک میرے علم میں کم کم میرے علم میں میری معلومات ناقص بھی ہو سکتی ہیں میرے علم میں ایسا واقعہ کوئی پیش نہیں آیا کہ ہندوستان کے کسی بڑے عالم کو ٹارگٹ بنا کر قتل کیا گیا ہندوستان میں ایسا واقعہ پیش نہیں ہے پاکستان میں آئے دن پیش آتے رہتے ہیں شرم کی بات ہمارے جب حکیم سعید کو شہید کیا گیا اور ان کے ایک بھائی کو آپ جانتے ہندوستان میں اور انہوں نے بڑا اصرار کیا تھا بھائی ہندوستان میں رہو پاکستان میں نہ جاؤ نہیں مانے یہاں آ گئے اور پھر اس عظیم انسان کو بڑا آدمی تھا شہید کر دیا گیا ایک صاحب نے کالم لکھا تھا غالباً اس کا جو ایک جملہ تھا وہ کچھ یوں تھا ہاں کہ حکیم سعید مدینے میں رہ کر شہید ہو گیا اور اس کا بائی حکیم عبدالحمید کربلا میں رہ کر بچ گیا تو آئے دن واقع آج ٹارگٹ بنا کر ہدف بنا کر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ایک ہی دن میں دو بڑے علماء کو نشانہ بنایا گیا اور بچوں سمیت اڑا دیا گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چلتا عجیب ملک عجیب حکومت عجیب مسلطیں آپ کے سامنے ابھی چند دن پہلے ہی ایک دن میں تیس کے قریب لاشیں گر گئی کوئی پوچھنے والا ہی نہیں اللہ اکبر یورپ والوں کے کتے کو کوئی بلہ مار دے پوری دنیا میں تو مچ جائے کہ کتے کو بلے سے مارا گیا ہے اور یہاں ایک دن میں تیس تیس بلکہ اس سے قبل سو سو مسلمان شہید کر دیے گئے کوئی پوچھنے والا نہیں تو اللہ فرماتے و انتروکین اگر یہ دارالکفر میں رہنے والے مسلمان تم سے دین کے معاملے میں طلب مدد طلب کریں تو پھر کیا فرمایا کہ فلحی کو منصر تم پر ان کی مدد, مدد کرنا لازم ہے ایک بات اور بیچ میں عرض کر دوں بات با خبر حضرات نے بتایا جو ہندوستان کے دورے پر گئے انہوں نے کہا جب تک بنگلہ دیش الگ نہیں ہوا تھا اور پاکستانی فوج نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے تو ہم پر جب بھی کبھی ظلم ہوتا تھا ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے تو ہم پاکستان کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ ملک ہماری مدد کرے گا لیکن اب ہم نے پاکستان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا مایوس ہو گئے جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے ہماری مدد کیا کریں تو فرمایا کہ اگر دارالکفر میں رہنے والے مسلمان دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں نہیں دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے اللہ اللہ قوم کمب بینمی سا لیکن اللہ فرماتے اگر وہ ایسی قوم کے خلاف تم سے مدد طلب کریں جس قوم کے ساتھ تمہارا سلاح کا معاہدہ ہو چکا ہو تو پھر تم ان کی مدد نہیں کرو گے اللہ اکبر اسلام کے احکام ایسے جذباتی قسم کے نہیں ہیں بعض لوگ ہوتے صرف جذباتیت کے پہلو کو نمایاں کرتے بھڑکاتے بڑکاتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بھڑکا کر اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں حالانکہ یہ کافروں کا منصوبہ وہ چاہتے ہیں ان کو بھڑکایا جائے بھڑکایا جائے بڑکا بڑکا کر مارا گیا اب دیکھیں بالکل جذباتیت سے ہٹ کر بات اللہ کیا کہہ رہے ہیں اگر دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مسجدیں تباہ کی جا رہی ہیں ان کے مدرسے بند کیے جا رہے ہیں اور وہ تم سے مدد کے طلبگار ہوں تو تم ان کی مدد کرو لیکن اگر اس ملک کے ساتھ اس قوم کے ساتھ تمہارا صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر ان مسلمانوں کی تم مدد نہیں کرو گے معاہدے کی پاسداری کرو تم نے معاہدہ کیا ہے معاہدے کی پاسداری کرو ان کی مدد کر کے اس معاہدے کو مت توڑو یہ ان کا قصور ہے کیوں رہے وہاں پر کیوں رہتے ہیں دارالکفر میں اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے کہیں اور چلے جائیں مہجو رہتے تم معاہدہ مت توڑو ان کی وجہ سے خدیبیہ میں اس سے کم تر واقع پیش آیا مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ شکنی کا الزام اپنے اوپر لینا گوارہ نہیں کیا خدیبیہ میں مسلمانوں کے درمیان اور مشرقین کے درمیان معاہدہ ہو رہا تھا ہو چکا نہیں تھا ہو رہا تھا ابھی بات چیت چل رہی تھی شرطیں طے کی جا رہی تھی کیا شرائط ہونی چاہیے حضرت ابو جندل اللہ اکبر رضی اللہ تعالی زخمی حالت میں تشریف لائے اور مسلمانوں کو اور حضور کو اپنی مدد کے لیے پکارا میری حالت دیکھو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کے والد سے کہا جو کہ مذاکرات میں شریک تھا سہیل کہ دیکھو ابھی تو بات چیت ہو رہی ہے معاہدہ نہیں ہوا ابو جندل کو چھوڑ دو ہمارے حوالے کر دو سہیل نے کہا اگر آپ ابو جندل کو لینا چاہتے تو پھر ہمارا اور آپ کا معاہدہ ختم ہم نے نہیں صلاح کرتے آپ سے جنگ ہوگی اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا نیچے اتر کر ایک قسم کی لجاجت سے فرمایا اچھا سہیل میں درخواست کرتا ہوں میری خاطر ابو جندل کو چھوڑ دو میری بات مان لو سہیل اڑ گیا کہہ نہیں کوئی بات قبول نہیں ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے اگر ابو جندل کو لے جانا چاہتے ہیں تو یہ معاہدہ نہیں ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جو چاہو کرو اور ادھر ابو جندل سے فرمایا ابو جندل صبر کرو اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اجتماعی مفاد کو اجتماعی مفاد کو اور معاہدے کو ترجیح دی ہے ایک جزوی واقعے پر تاکہ کسی کی طرف سے الزام نہ آئے عہد شکنی کا کہ محمد وعدہ کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہو اکبر مسلمان اس کو گالی سمجھتے تھے کہ کوئی ہم ہمیں کہے کہ تم وعدہ توڑ دیتے ہو تم عہد شکن کون آج ہمارا تو فیشن بن گیا فیشن بھول ہی جاتی ہم کیا وعدہ کیا تھا کیا معاہدہ ہوا تھا ہمارا فیشن بن گیا اور مسلمان اس کو گالی سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی کہے کہ تم اہد شکل لوگ ہو وعدہ توڑ دینے والے یہی کردار تھا مسلمانوں کا جس سے متاثر ہو کر غیر مسلم چوک در چوک اسلام میں داخل ہوتے تھے اور آج ہمارا کردار وہ قبول اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن گیا تو فرمایا کہ ان استن اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دین کے معاملے میں فعلیکم نصر تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے الا علی قوم بینکم و بینہم ميثاق سوائے ایسی قوم کے خلاف کہ جس کے ساتھ تمہارا صلح کا معاہدہ ہو چکا ہو اللہ بما تعملون بصیر اور اللہ دیکھتے جو کچھ تم کرتے ہو اگر تم کسی سے عہد شکنی کرو گے وعدہ توڑو گے تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے یہ اللہ کی نظر میں ہے بلدین کفروا بعضهم اولیاء بعض اور آگے فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اولیاء کے دو معنی بنتے ہیں